ان الحمد للّہ وسلام ولا رسول اللہ اماں بادن شیفان زوی نلین کفر الحیات و اللہ رزم شاہ اب حساب زی مزین کر دیا گیا للہینہ ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو ب اور وہ مذاق کرتے ہیں من الدینہ ان لوگوں سے آمنوں جو ایمان لائے یعنی کافر لوگ وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں والذین تقو اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوق وہ ان سے بلند ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن ب اور اللہ یرزوں کو رزق دیتا ہے معشاء و جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے اس وقت جو موضوع چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں کہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے وہ ہیں جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں اور آخرت ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں اور کچھ وہ ہیں میشری نفصا امردات اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کے لیے پیش کر دیتے ہیں جان قربان کر دیتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی تسلسل کے اندر یہ بات بھی بیان ہو رہی ہے فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں شریعتوں نبیوں کا انکار کیا اور انہوں نے دنیا کی دولت کو کمانا دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنا اور دنیا میں ترقیاں کرنا بس اسی کو اپنا متمع نظر بنا لیا اور مقابلے میں پھر وہ ہیں کہ جو اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے اپنی آخرت کے لیے قربان کرتے ہیں دونوں کی زندگیوں کے نقشے بالکل الگ الگ ہیں ان کا رہنا سہنا ان کے باہمی معاملات ان کے گھر کی زندگی ان کی باہر کی زندگی ان کے اندر بڑا ہی نمایاں فرق ہے اب اللہ تعالیٰ وہ فرق واضح کر رہا ہے فرمایا زوئی نہ لدی نہ کفر الحیات و کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی ہی مزین بڑی ہی خوش نما بنا دی گئی ہے تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ کچھ حاصل کر لیں دولت حاصل کر لیں دولت مل جاتی ہے تو شہرت حاصل کر لیں بڑی بڑی اونچی اونچی کرسیاں حکومتوں میں عہدے اس کی دوڑ لگی ہوتی ہے تو یہ یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے دوسری جگہ بھی فرمایا زی نلا سبّ الشہوات من نسائے ولبنینا ولخناطین المقنطرت منا ذہب بلفضت ولخیل المسّمت ولنعمل حرس ذالک متاٰ الحیات دنیا یہ <expression> دنیا کی زندگی میں جو بڑی بڑی نمایاں چیزیں جو لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہیں فرمایا زی نلا سب الشہوات شہوات کی خواہشات کی محبتیں یہ انسانوں کے لیے بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں منسائے من عورتیں عورتوں کو حاصل کرنا خوبصورت سے خوبصورت عورت پھر اسی طرح بیٹوں بیٹے بڑے خوبصورت ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے اولاد بندے کی اتنی ہونی چاہیے پھر ان بیٹوں کو اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ بڑا کمانا چاہیے بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے تو ان چیزوں یہ دنیا کی چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے زینت رکھی ہے لیکن مسلمان آدمی بھی اگرچہ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن لیکن وہ اپنی آخرت کو قربان نہیں کرتے یہ نہیں ہو سکتا کہ خواہشات اور شہبات کے پیچھے لگ کے عورتوں کے پیچھے لگ کے اولادوں کے پیچھے لگ کے وہ اپنی آخرت ضائع کر دیتے ہوں یہ ایمان والے کبھی نہیں کرتے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کافر لوگ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے جن کو اپنے حساب کا یقین نہیں ہے جنت دوزخ کا یقین نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو دنیا کی حقیقت بھی کبھی سمجھ نہیں آتی وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اسی پر فریفتہ ہو جاتا ہے اسی کے حصول کے لیے وہ اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے اور ہر چیز دنیا کی اس کو پیاری لگتی ہے اور اسی کے حصول کے لیے وہ اس کی کوششیں کابشیں سوچ بچار جو کچھ ہے بس اسی دنیا کے لیے ہو جاتا ہے لیکن مومن مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا وہ دنیا کے پیچھے اس طریقے سے نہیں بھاگتا دنیا میں رہتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے لے لیتا ہے حلال کی پابندی کرتا ہے حرام کے قریب نہیں جاتا اگر وہ خواتین میں بھی دلچسپی رکھتا ہے تو نیک عورت میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ بازار حسن کے اندر جا کے یہ اپنی خواہشات اور شہباد کو پورا کرتے رہیں یہ کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں مسلمان کبھی یہ کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بڑا نمایاں اور بڑا واضح فرق بیان کیا ہے تو جب وہ حلال کی پابندی کرتے ہیں ہر چیز کے اندر رشتے میں بھی دولت کے حصول میں بھی ہر چیز کے اندر حلال کی پابندی کریں گے حرام سے بچیں گے اب ایسی زند... ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی بہت ہی محدود کرنی پڑتی ہے اور جو ان پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ پھر دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں ان کا معاملہ ہی بالکل مختلف قسم کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے حیات النیا دنیا کی زندگی کافروں کے لیے بڑی مزین کر دی گئی بڑی خوشنما بنا دی گئی شیطان ان کو دھوکے دیتا ہے اور دھوکے اس کو دیتا ہے جو دنیا کی زندگی کو اپنے لیے یعنی مشن بنا لے دنیا کی زندگی کا شوق ان کو پیدا ہو جائے شیطان کے لیے پھر یہ بہت ترنوالا بن جاتے ہیں ایسے لوگ بتاتہم وا اباہم حتا نس الذکر وکانو جب لوگ اللہ اکبر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں بالآخر پھر اس کے اس کا نتیجہ ہلاکت ہے تباہی ہے آخرت کی بربادی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی بڑی مزین بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے لیکن ایمان والے ان کو شوق ہوتا ہے آخرت کا دنیا قربان کرتے ہیں اول تو ان کے پاس اتنا کھلا مال نہیں ہوتا مال ملتا ہے تو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں آخرت بناتے ہیں اپنی جنت خریدتے ہیں اللہ سے اپنی جانیں قربان کر کے اپنا مال قربان کر کے اپنی خواہشیں قربان کر کے وہ اللہ تعالی کے ساتھ جنت کا سودا کرتے ہیں تو پھر جب ایمان والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو دنیا دار کیا کرتے ہیں بسرونا من اللہ آ تو کافر لوگ یہ دنیا دار ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں زندہ رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کیا ہے ان کو علم ہی نہیں ہے فہم ہی نہیں ہے ہاں تو یہ کیسے لوگ ہیں تو دنیا, دنیا دار ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں ہلکا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بدو قسم کے لوگ ہیں اللہ اکبر ساحر ہے جو حرام نہیں کماتا بڑی حلال کی پابندی کرتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے گھر دنیا میں نہیں بنا سکتا وہ ایش و نشاد کی ایسی زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہاں تو پھر کافر لوگ مذاق کر لو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ انہوں نے کیا دنیا حاصل کرنی ہے ہاں جی یہ تو ویسے ہی بے خبر ہے ان چیزوں سے تو دنیا دار ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں ہلکا جانتے ہیں اللہ اکبر بالکل آج یہ کیفیت ہے اگر آپ دیکھیں بالکل دو گروپ ہمارے معاشروں کے اندر میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں لیکن یہاں بھی کی بھی کیفیت یہ ہے کہ بس واجبی سا اسلام ہے نام کا اسلام ہے یعنی دین کی بات ہی کوئی نہیں دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے ہاں جی ہے کسی کو اللہ کے دین کی خبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکبر لیکن فرمایا ولدی نتقو قو فہم یوم القیامہ یہ دنیا ہے دھوکہ ہے یہ دھوکے میں مبتلا دنیا دار دنیا کو اپنا متمع نظر بنانے والے اس کے پیچھے بھاگنے والے اور کرسیاں عہدے حاصل کرنے والے اپنا ایمان ضائع کرنے والے جی تو یہ ان کو پتہ چل جائے گا آخرت جب واقعہ ہوگی وہاں کیا ہوگا بلزی نتم یو اللہ اکبر تقبے والے ایمان والے جنہوں نے بچ بچ کر زندگی بسر کی حلال کھایا حرام سے بچے بے حیائی سے بچے بے دینی سے بچے بچ بچ کے اللہ کی فرما برداری میں جنہوں نے سخت پابندیوں میں اپنی زندگیاں بسر کیں اور گزارا کر کے دنیا سے گئے دیکھو نا تقوی اختیار کرنے والا بندہ وہ کیا کرے گا ہاں؟ وہ گزارا ہی کرے گا نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے ہاں؟ ہمارے لیے آخرت ہے یہاں تو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس امتحان گاہ میں سمیٹ سمیٹ کر بچ بچ کے بچا بچا کے اپنے آپ کو لے جاؤ گزارا کرو ہاں جی رہنے سہنے میں مکان ایسے بناؤ بس اچھا گزارا ہو جائے ضرورت کے مطابق بس اتنی دنیا حاصل کرو جس سے گزارا ہو جائے بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے حلال ہم بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں دنیا کے اندر گزارا کر کے اس دنیا سے چلے جائیں ہماری اصل آخرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تربیت ہی اپنی جماعت صحابہ کی اس بات پر کی تھی اور آج کا مسئلہ کیا ہے بجلی نہیں ملتی روٹی نہیں ملتی تیل مہنگا ہو گیا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ ہر شخص اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے اچھا پھر اسی پر سیاست چل رہی ہے اسی پر محنت ہو رہی ہے تعلیمی ادارے ہیں تو وہ بھی یہی کچھ سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں دنیا تم نے کیسے سوار نہیں ہے یعنی تعلیم اور تربیت بھی ہمارے معاشروں کے اندر بالکل اسی قسم کی ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جب جب یہ ذہن بنا دو گے تو پھر لوگ ظلم کریں گے دوسروں کا مال کھائیں گے دوسرے کا حق غصب کریں گے اللہ کا خوف تقوی بالکل نہیں ہوگا بس دنیا کی بھوک ہوگی نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے وہی تو مسئلے کھڑے کرتے ہیں یہ جتنے معاشی مسئلے ہیں یہ پیدا ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ تیل مہنگے کیوں ہو گئے یہ بجلیاں کیوں نہیں مل رہی ایک کلاس ہے باقاعدہ ایک طبقہ ہے کہ جس نے اپنا لائف سٹائل اس قسم کا بنا لیا ہے کہ اگر بیس پچیس گھر بجلی استعمال کریں تو وہ اتنی حالانکہ وہ بڑا خاندان ہو لیکن عام لوگ ہوں لیکن ایک آدمی میاں بیوی دو بچے ان کی گلبرگ میں رہائش ڈیفینس کے اندر رہائش وہ پچیس خاندانوں سے زیادہ بجلی کا استعمال کریں گے انہوں نے مسالہ پیسنا ہے تو وہ بھی بجلی کے ساتھ پیسنا ہے آٹا گوندنا ہے تو وہ بھی بجلی کے ساتھ گوندنا ہے اس نے ہر انہوں نے ہر کام عیاشی دنیا دنیا کی سہولتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں سکھائی ہیں قربانیاں سکھائی ہیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی محنت مشقت قربانی اثار یہ ان چیزوں پر تربیت کی ہے جب تک یہ تربیت مسلمانوں کی نہیں ہوگی یہ معاشی مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے کوئی پارٹی آ جائے کوئی حکومت آ جائے جناب بڑے بڑے بڑی دولتیں آپ کو مل جائیں کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے مسئلے حل ہوں گے اسلام کی تربیت کے ساتھ وہ مسئلے حل کرتے ہیں جو مسئلے پیدا نہیں کرتے اور مسئلے کون نہیں پیدا کرتے جو دنیا کے اندر مسلمان تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ مسئلے پیدا نہیں کرتے جب وہ مسئلے پیدا نہیں کرتے تو پھر وہ حل بھی کرتے ہیں یہاں تو مسئلہ یہ مسئلہ پیدا کرنے والے سارے حل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں یہ ہے فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور عام لوگ اس وقت جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں یہ کتنی واضح ہدایت ہے جو ہمیں مل رہی ہے فرمایا ولزی نت جنہوں نے دنیا کے اندر بچ بچ کے زندگی بسر کی تقوا کی زندگی بسر کی اللہ کے حکم اطاعت کے مطابق زندگی بسر کی گناہوں سے بچ بچ کے زندگی بسر کی فوق ہم. یہ دنیا والوں سے بہت بلند ہوں گے یہ دنیا دار اسفل الصافلین اس میں ہوں گے یہ بہت بلندیوں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے گا دنیا میں جتنے کمزور رہ کے جائیں گے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر کے جائیں گے فقراء المہاجرین ہو کے جائیں گے سب سے پہلے اللہ کی جنتوں میں یہی پہنچیں گے ہاں اللہ کی جنتوں میں یہ پہنچیں گے حوض پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پانی کن کو پلائیں گے فقراء المہاجرین کو پلائیں گے اور جنت میں سب سے پہلا دستہ جو داخل ہوگا وہ فقراء المہاجرین کا ہوگا ان کو بلند درجے ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی اتنے اونچے درجے لے جائیں گے جیسے ایک شخص زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پہ ایک بلند ستارے کو دیکھتا ہے جنت میں بھی درجے ایسے ہوں گے کہ ایسے جنتی بھی ہوں گے کہ نیچے کھڑے ہونے والوں کو اتنی بلندی پر وہ نظر آئیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہونے والوں کو ستارے نظر آتے ہیں ایسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقامات دے گا بلندیاں عطا فرمائے گا اللہ اکبر رہے کافر مقابلے دنیا میں بھی مقابلہ ہے آخرت میں بھی اللہ مقابلے کی بات کرتا ہے یوم القیامہ آج دنیا دار اونچے ہیں اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور بلند و بالا عمارتوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں اونچی آبادیوں میں رہتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور ایمان والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے جب آخرت ہوگی جو اصل ہے جو حقیقت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے جہاں دھوکہ نہیں ہوگا جہاں حقیقت ہی حقیقت ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی اس دنیا اس اس آخرت کے اندر فرمایا فوقاہم ایمان والے اوپر ہوں گے اور یہ کافر نیچے ہوں گے یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ دے گا بہت بلند و بالا ہوں گے بلاہ یرز منشا بغیر حساب اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جسے جس چاہتا ہے بغیر حساب کے دنیا میں بھی اللہ تعالی دیتا ہے لیکن آخرت میں سبحان اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ یہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اس آخرت کا سودا کرو اس کے لیے قربانیاں پیش کرو جانوں مالوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے پیش کرو اللہ کی دی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سے تم اجر بھی بے حساب لے سکو اللہ اکبر کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معاہم الكتاب بالحق کے لیحکم بین الناس بی مختلفی فِيهِ مِنَ الْحَقِّ مَن إِلَّا <مُستقیم> الناس و مختلافی ہے دین امباد بغیم بئین فحد اللہ الدین مستقیم کاناسو تھے انسان امَتا واحد ایک ہی امَت فب اسلّہ پس بھیجا اللہ نے ان نبیوں کو مبشرین بشارتیں دینے والے و منظرینہ اور ڈرانے والے و انزلہ اور نازل کیا معاہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ لے یہ تاکہ وہ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان فی مختلف فی ہے جس چیز میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں وہ مختلف فی ہے اور نہیں اختلاف کیا اس میں الا دینہ مگر ان لوگوں نے او تو ہو جو دیے گئے وہ یعنی کتاب من بعد ما جا البینات بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں بغین سرکشی کرتے ہوئے بینہم نا آپس میں فہد اللہ الدینہ آمنو پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان والے تھے لمخلا فی ہے اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا میر الحق حق سے بے عزن ہی اپنے حکم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بے ازن ہی کا تعلق فہد اللہ کے ساتھ ہے فہد اللہ بے عزن ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہدایت دی واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے مع جسے چاہتا ہے ال سے روتم مستقیم سیدھے راستے کی طرف کانن سمتم واحد فبا صلی اللہ النبینہ مبشرینہ بمنظرین اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت بیان کی ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں جتنا شرک جتنا کفر جتنا اختلاف اس وقت نظر آتا ہے انسانوں کے درمیان قوموں کے درمیان یہ, یہ سب کچھ اس سے آغاز نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوا تھا ہاں انسانی تاریخ کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوا بعد میں کفر شرک اختلاف لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد یہ سب کچھ بعد میں آیا ہے پہلے نہیں تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان یہ دس کرنوں کا فاصلہ تھا اتنا لمبا فاصلہ فرمایا اس کے اندر اس کے اندر اللہ کی توحید تھی شرک نہیں تھا کفر نہیں تھا آپس کے اندر یہ اختلافی سلسلے نہیں تھے سب لوگ جو ہیں اللہ کے دین پر تھے اللہ کی توحید پر تھے جب ظاہر ہے توحید پر ہوں تو پھر اختلاف نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا فتنہ و فساد نہیں ہوگا اللہ کی توحید ہی یہ بنیاد ہے کہ سب انسان سب انسان اکٹھے ہوں ایک سوچ رکھتے ہوں ایک فکر ہو ایک عقیدہ ہو اس عقیدے کی وجہ سے ان کا عمل ایک سا ہو اخلاق میں بہت اچھے ہوں آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کریں فتنہ و فساد نہ کریں تو اللہ کی توحید ہی ان ساری چیزوں کی بنیاد ہے ہر خیر اللہ کی توحید سے وابستہ ہے اور ہر شر شرک سے اور کفر سے وابستہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی جو تاریخ ہے انسان کی جو تاریخ ہے اس کو ہم نے توحید سے شروع کیا کوئی شرک نہیں تھا غیر اللہ کی کوئی پوجا پات نہیں تھی کوئی کفر نہیں تھا کوئی اور ہے جب شرک اور کفر نہیں تھا تو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا سارا اختلاف پھوٹا ہے شرک کی وجہ سے کفر کی وجہ سے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے ہیں اس اختلاف کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوئی ہے اس اختلاف کی وجہ سے اختلاف پھوٹا ہے شرک کی وجہ سے یہ دنیا دنیا کے اندر جو ایک تاریخی تسلسل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے اللہ اکبر تو پھر پہلے تو کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی غیر اللہ کی پوجا پارٹ نہیں تھی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تھا تو پھر کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کوئی فتنہ بھی نہیں تھا لیکن بعد میں بعد میں پھر یہ سلسلے شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادتیں شروع ہو گئیں غیر اللہ کے عبادت شروع ہو گئی پوجا پاٹ شروع ہو گئی پھر وہاں سے اختلاف اور فتنوں کے سلسلے بھڑک اٹھے اور ان کے نتیجے میں قتل و غارت گری آپس کے اندر لڑائی جھگڑے یہ سلسلے پھیل گئے تو فرمایا جب یہ کام ہو گیا فب اسلّہ النبی نہ مبشرینہ پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے اختلاف کے خاتمے کے لیے کفر شرک کے خاتمے کے لیے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجا نبیوں کو بھیجا وہ مبشرین اور منظرین بنا کر بھیجے گئے خوشخبریاں دیتے تھے کامیابیوں کی کہ اللہ کی توحید پر رہو گے اللہ کے دین پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمتیں ملیں گی یہ لڑائی جھگڑے یہ فطر و فساد ختم ہوگا آخرت میں اللہ کی جنتیں ملیں گی بشارتیں دیتے تھے سمجھاتے تھے ان کے سمجھانے کا انداز سختی والا نہیں ہوتا تھا بلکہ بشارتوں والا انذار والا ہوتا تھا اور جو غلط رستوں پر چلنے والے تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے دوزق سے ڈراتے تھے اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اللہ کے غصے سے ڈراتے تھے دنیا میں جو اللہ کی پکڑ آتی ہے ان سے ڈراتے تھے آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا سمجھانے کا دعوت دینے کا دائع کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ خوشخبریاں دے لوگوں کی مایوسیاں دور کرے دین کے ساتھ ایسی باتیں واضح کرے کہ اس دین سے کیا ملتا ہے اس دین سے دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا یعنی وہ بشارتیں سنانی چاہیے اور بے دینی کی وجہ سے کیا ہوگا اس دنیا میں کیا نقصان ہوگا آخرت میں یہ انذار کی کیفیت ڈرانے والی کیفیت ہے جی کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ یہ نا جی بعض چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے بعض چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے تو دعوت میں ان دونوں انسان کی جو فطری دائیں ہیں نا ان کو استعمال کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حوالے سے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ ان کی دعوت بڑی فطرت کی بنیاد پر ہوتی تھی انسان کی فطرت یہ بشارتوں کو پسند کرتی ہے اور خوف سے متاثر ہوتی ہے انسان کی فطرت تو نبی ان دونوں چیزوں کے ساتھ دعوت دیتے تھے تو آپ بھی ماشاءاللہ اللہ دائی تیار ہو آپ دعوت کے میدان کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو نبیوں کا جو طریق دعوت ہے اسلوب دعوت ہے ہاں جی اسی کو استعمال کرنا چاہیے وہ کیا ہے مبشرین بمنظرین یقین کیجئے میں ہم نے ماشاءاللہ دیکھا ہے وہ علماء جو بڑا ہی ماشاءاللہ اللہ قرآن حدیث بیان کر کر کے جنت کو بیان کرتے ہیں دوزک کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے اور کتنی سخت سدائیں رکھی ہیں نافرمانوں فرمانوں کے لیے جب جنت کا بیان ہو دوز کا بیان ہو تو یقین کریں کہ اتنی لوگوں کے اندر اصلاح ہوتی ہے طبیعت مائل ہوتی ہے اور اثر بڑا گہرا ہوتا ہے بڑی دور دیر تک اثر رہتا ہے ایسے علماء جو اس انداز اس انداز کو یعنی بشارتوں اور انظار والے انداز قرآن انداز کو اختیار کرتے ہیں تو آج آج بھی ان کا بڑا گہرا اثر ہے۔ بڑی تربیت کرتے ہیں بڑی اصلاح کرتے ہیں اور جو ان چیزوں کو نہیں ہاں جی بس وقتی طور پر لوگ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں تو بس وہ تقریر ہو گئی بس وہیں جھاڑ جھوڑ کے وہ بھی اٹھ گئے مولوی صاحب بھی گئے اور اس کے بعد فرق کوئی نہیں خاص طور پر پڑتا تو یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دعوت کے لیے کہ نبیوں والا طریقہ مبشرینہ و منظرینہ ان کو ان اس کو اختیار کیا جائے و انزلہ معم الکتاب اب الحقی مختلف فرمایا ہم نے نبیوں کو بھیجا نبیوں کے ساتھ کتابوں اور شریعتوں کو بھیجا اور ان کتابوں میں شریعتوں میں اللہ کے نبیوں کی دعوت میں کیا بات ہوتی تھی کہ لوگوں یہ اختلاف غلط ہے اس اختلاف کے اندر راہ ثواب یہ ہے حق یہ ہے حق کو اختیار کرو باطل کو چھوڑو یہ اختلاف غلط ہے یہ یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا نہ کتابوں اور شریعتوں کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ حق کی طرف دعوت دی جائے اور باطل سے بچایا جائے لوگوں نے جن چیزوں کے اندر اختلاف کھڑا کیا ہوا ہے اس کے اندر سے جو ح... صحیح چیز ہے اس کو بیان کر کے لوگوں کو اس کا قائل کیا جائے ہاں جی فرمایا و مخت الفی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوا یہ اختلاف لا علمی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اختلاف ہوا ہے ضد کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ایک امت قوموں کے درمیان اختلاف کا باعث یہ ضد ہے ضد ہے ہٹ دھرمی ہے ایک چیز کے اوپر ڈٹ جانا غلط چیز کے اوپر ڈٹ جانا باطل کو یہ سمجھنا کہ یہ باطل ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر ڈٹ جانا حق کو سمجھنا کہ حق ہے اللہ کی طرف سے یہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرنا یہودیوں میں یہی خصلت تھی اہل کتاب میں یہودیوں اللہ تعالی نے خاص طور پر یہودیوں کی یہی خصلت بیان کی ہے کیوں اختلاف پھوٹا ان کے درمیان کیوں وہ فرقوں میں مبتلا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹ گئیں میری امت ایک قدم آگے بڑھ کے تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ اختلاف میں ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی وجہ کیا ہوگی فرمایا جس طرح پہلی امتوں نے جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے وہاں وہاں تم قدم رکھو گے اگر کوئی ان میں سے ہاں یہ سانے کے سانہ بل کے اندر گستا ہے نا سانے کا بل ہوتا ہے یعنی کھڈ ہوتی ہے کوئی اس میں سے گیا تو تم بھی وہیں جاؤ گے یہ انتہائی مکرو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرو چیز پیش کر کے ایک کراہت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سے نفرت ہونی چاہیے اس اختلاف سے یہودیوں کے طور طریقوں سے کہ انہوں نے جو کام کیے تم بھی بالکل وہی کام کرو گے اور پھر اسی طریقے سے تم بھی اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے وہ اختلاف کا شکار ہوئے تھے زد کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ لڑائی شریعتوں کے ساتھ لڑائی حق کا انکار کرنا ظاہر ہے آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں تقریبا مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں تو وہ بھی قسم پیش کرو بھئی یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں مانتے ہیں ہم قرآن بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے ہمارے امام صاحب نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے تو وہ تقلید کرتے ہوئے تقلید کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے پتہ ہے قرآن حدیث ہے لیکن انکار کرنا ہے ظاہر فرقہ بنتا ہے اور ایسا مکرو فرقہ اگر بنتا ہے تو حق کے واضح انکار کی وجہ سے ضد کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے ایسے فرقہ نہیں بنتا فرقے کی بنیادی دراصل یہ یہ انداز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا کہ یہ جتنے لوگوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے کیا سرکشی کی وجہ سے کیا یہ بے علمی کی وجہ سے نہیں کیا اللہ اکبر اور اختلاف میں جو شدت آتی ہے نا جتنی زد بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اختلاف بڑھتا جاتا ہے بس جی ہم ہم فلاں فرقے فلاں گروہ کے ہیں فلاں پارٹی کے ہیں فلاں فرقے کے ہیں فلاں سلسلے کے ہیں بس لگے ہوئے تو جس طریقے سے پہلی امتوں کے اندر اختلاف پھوٹے ہاں جی انبیاء نے اصلاح کی لیکن بہت سارے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکی آج بھی امت کے اندر بالکل اسی منہج پر اختلاف پھوٹا ہے وہی ضد ہے وہی ہٹ دھرمی ہے وہی قرآن حدیث کا کھلا انکار ہے حق کا واضح انکار ہے ہاں جی اسی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر فرقے نظر آتے ہیں یہ طریقہ بہت غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی حقیقت شہادت پیش کر کے کہ اس دنیا انسانوں کی تاریخ کا آغاز توحید سے ہوا اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی فرقے نہیں تھے کوئی جھگڑا نہیں تھا اور پھر اس کے بعد یہ آپس کے اندر اختلاف پھوٹا اس اختلاف کو اختلاف کس وجہ سے پھوٹا ضد کی وجہ سے اللہ اکبر پھر نبی آئے نبیوں نے آ کے اصلاح کی کتابوں شریعتوں نے ان کو راہ حق دکھایا جو مان گئے اصلاح کر لی وہ سیدھے چل پڑے اور جو اپنی زد پہ ڈٹے رہے سرکشی پہ قائم رہے وہ نہیں, نہیں اصلاح کر سکے بھٹک گئے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے اور پھر خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا و مختلف فی ہے الدین او تو ہوم بادما جا اہم البیہ نعت فرمایا کہ یہ یہودی ظالم تھے ان کے پاس دلیلیں آئیں نبی آئے کتابیں آئیں سب کچھ واضح کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا یہ راستہ تم نے اختیار نہیں کرنا فحد اللہ الدین آ منو لمخ تلفی ہے من الحق بے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی جو ایمان پر چلنا چاہتے ہیں جو اصلاح اس چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا اور جو چاہتے نہیں ہیں اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں پھر وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی و اللہ دی شاہ مستقیم اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ کون ہدایت پر آئے گا کون نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے جو اس سے پہلے بیان کر دیا جو ہے اللہ کو ہدایت کا انکار کرتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ زد کے ساتھ حق دیکھنے کے بعد انکار کرتے ہیں پھر وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں اصول اللہ کا یہی ہے لیکن علم اللہ کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کس نے ہدایت حاصل کرنی ہے کون کون ہدایت سے محروم رہے گا ام حسبت من تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعثاء والدراء والزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنو معاہو متا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب ام حسبتم کیا گمان کیا تم نے انتد خل الجن کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں ولما یاتکم کم اور جب کہ آئی تمہارے پاس مسل اللہ مثال ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے من قبلکم کم تم سے پہلے مسَ الباساؤ پہنچی تھی ان کو تنگی ودراؤ اور تکلیف و زلزلو اور جن جھوڑے گئے تھے وہ حتا یقول رسول یہاں تک کہ کہا رسول نے بلزینہ آمنوم آہو اور انہوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے متا نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد اللہ خبردار ان نصر اللہ ہے بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے ہاں جی فرمایا ام حسب تو منتدلجنّا کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے ہاں آزمائشیں نہیں آئیں گی تکلیفیں نہیں آئیں گی یہ نہیں ہو سکتا اب یہاں اللہ تعالی نے پھر تاریخی مثالیں بیان فرمائی ہیں اللہ اکبر ابن كثیر نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو خیال تو یہ تھا نا کہ مدینہ میں بہت زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی پریشانیاں نہیں ہوں گی لیکن مدینہ میں آنے کے بعد بڑی بڑی پریشانیاں کھڑی ہوں گی یہودیوں کی خباستیں شرارتیں اور اوس خضرت کی طرف صرف سے تکلیفیں آس پاس کے سے تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پھر مکے والوں کے حملے بار بار بار بار مدینہ خطرے میں آ رہا ہے باہر سے حملہ آور ہو رہے ہیں اندر سے منافقین شرارتیں کر رہے ہیں یہودی خباستیں کر رہے ہیں اور بڑی تنگیاں بڑی مصیبتیں مشکلات مدینے میں آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سخت مشکلات سے دو چار ہونا پڑا تو جب اتنی مشکلیں پیش آئیں تو بعد صحابہ گھبرانے لگے کہ مدینے میں ہم آئے تھے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہاں یہ کچھ نہیں ہوگا تکلیفیں تو مکے میں بہت تھی دوسری جگہ پر بہت تھی تو کسی کے دل میں تھوڑا بہت خیال آیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے یہ آیتنا دل فرما دی فرمایا ام ہسب تم انتد خل کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے ولما یا خلو من قبل کم مست ہم الباسا کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں کہ جن کو بڑی بڑی سخت مشکلات سے گزرنا پڑا بڑی تنگیاں بڑی تکلیفیں بڑی بیماریاں بڑے بیرونی حملے مشکلات کتنی کتنی مشکلات سے ان کو دو چار ہونا پڑا حتیٰ کہ ان کے جو رسول تھے اور ان کے جو ایمان والے ساتھی تھے وہ گھبرا کر پکار اٹھتے تھے کہتے تھے متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی کب یہ حالات ٹھیک ہوں گے کب جان چھوٹے گی کب یہ تکلیفیں دور ہوں گی فرمایا یہ حالت پہلی کتنی بار گزر چکی ہے تم بھی سبحان اللہ جس طرح پہلے نبی آئے نبیوں کے ساتھی کھڑے ہوئے بڑے بڑے مسائل ان کو پیش آئے آج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھی یہ وہی تسلسل ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کوئی نیا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ اللہ کا ایک ساحل ہوتا ہے یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امتحان رکھے ہیں آزمائشیں رکھی ہیں اور آزمائشوں امتحانوں کو بغیر مشقتوں تکلیفوں کے بغیر جنت میں تم چلے جاؤ یہ نہ سوچنا ان سب تکلیفوں سے تمہیں گزرنا ہی پڑے گا تم سے پہلے بھی سب انہی مشقتوں سے گزر کے آئے مستر ان کو بھی پہنچی تنگی اور تکلیف باصا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باسا سے مراد فقر و فاقہ جو معاشی اعتبار سے تنگی آتی ہے وسائل کم ہوتے ہیں پریشانیاں بڑھتی ہیں یہ سب باعث میں شامل ہیں بد ذرا ذرا سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ تکلیف سے مراد یہاں بیماریاں ہیں جو جسمانی عارضے لاحق ہوتے ہیں یعنی انفرادی طور پر کبھی ایسی وبائیں پھوٹ جاتی ہیں اجتماعی طور پر تو ایسی چیزیں یہ سب ذرہ میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے کہ نبی اور ان کے ساتھی بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں اللہ اکبر سے ابا نے کہا اللہ کہ نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں ہمیں راحتیں آرام مل جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ہیں کہ جن کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا اللہ اکبر فرمایا ایسے نبی کہ جن کو ایسی سخت دین کی وجہ سے سزائیں ملتی تھیں کہ ان کے سر پہ آرا رکھا جاتا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا جاتا تھا لیکن اتنی سخت سدا بھی ان کو دین سے دور نہیں کرتی تھی اللہ اکبر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگیوں کے ساتھ سارا گوشت نوچ لیا جاتا تھا اس دین کی وجہ سے اللہ کے نا فرمان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ سدائیں دیتے تھے اتنی تکلیفیں دیتے تھے سارا جسم ادھیڑ دیتے تھے سارا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیتے تھے اس حالت میں وہ تکلیفیں سہتے لیکن اس کے باوجود وہ دین سے دور نہ ہوتے فرمایا کہ تمہارے سامنے تو تکلیفیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو ان لوگوں کو اس دین کی وجہ سے تکلیفیں آئیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے امتحانوں کو برداشت کیا اور وہ دین سے نہیں ہٹے نہیں پھسلے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے اور قرآن مجید بھی یہی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں یہ جس کا ذکر آ فرمایا کہ آج تکلیفیں ہیں یہ اللہ تعالی کا دین اس کا کام پورا ہونے والا ہے سے یہ یہ سارا یہ اربستان یہ اتنا پرامن ہو جائے گا کسی کو کسی کا خوف نہیں رہ جائے گا کوئی ڈر اور خوف کی کیفیت نہیں رہ جائے گی لیکن یہ چیزیں ضرور ہوں گی یہ نتیجے ضرور نکلیں گے امن و امان ضرور قائم ہوں گے لیکن اس کے لیے تمہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی جنگوں سے گزرنا پڑے گا حملے سینے پڑیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ضرور مکمل کرے گا یہ سارے علاقے امن والے ہو جائیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ڈر نہیں ہوگا جانوروں کو ڈر نہیں ہوگا اللہ کے خوف کے سوا کوئی خوف باقی نہیں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ ہونے والا ہے تمہاری آج کی قربانیاں تمہاری آج کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اس کے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دینے والا ہے پر تم جلدی کرتے ہو ہاں فرمایا تم جلدی کرتے ہو جلدی نہ کرو یہ نہیں کہ ابھی وہ وقت آ جائے ابھی یہ حالات بن جائیں تکلیفیں ختم ہو جائیں ایک دور ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ اصول سمجھایا کہ نبیوں کا اور نبیوں کے ساتھیوں کا ہمیشہ یہی منہج رہا ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں بڑی بڑی جنگیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے نقصانات اس دین کے لیے برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ ہمیشہ تاریخ کا یہی انداز رہا مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی سمجھایا تھا پھر اس کے بعد اچھے حالات کی خبر دی تھی یہ دعوت ہے آج ہمارے لیے بھی کہ آج بھی مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں دنیا میں ساری قومیں آرام سے بس رہی ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ساری تکلیفیں مشقتیں آج مسلمانوں کے لیے ملک مسلمانوں کے پریشان معاشرے مسلمانوں کے پریشان مالی پریشانیاں مسلم مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں مسلمانوں کے لیے ملکوں پر حملے مسلمانوں کے اللہ کے دشمن جنگیں مسلط کریں قتل و غارت گری یہ مسلمان ملکوں کے اندر سازشوں کے ساتھ قتل عام کا سلسلہ ڈاکے کا یہ،, یہ جتنے معاملات مسائل یہ جتنے مسلمانوں کے ہیں آج دنیا میں کسی کو نہیں ہیں تو یہ تکلیفیں بہت ہیں یہ برداشت کرنی پڑیں گی جنگیں بہت ہیں برداشت کرنی پڑیں گی اللہ کے دشمنوں کے حملے ہیں برداشت کرنے پڑیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا اور پہلی امتوں کی یعنی یہ داستانیں سنا کے تکلیفیں بتا کے ان کی تربیت کی تھی آج ہمیں بھی اب مسلمانوں کی تربیت اسی انداز سے کرنی ہے صبر و استقامت کے اوپر ان کو کھڑا کرنا ہے اور پھر وہی خوشخبریاں انشاء اللہ دینی ہے جیسے اللہ کے نبی نے دی کہ آج جاری جہاد سے قربانیوں سے صبر و استقامت سے انشاءاللہ اللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پورا عالم اسلام دنیا کا سب سے شاندار امن والا خطہ بن جائے گا مسلمانوں کو سب کچھ ملے گا اور کافر یہ جو دنیا بہت قوتیں لے کے بیٹھے ہیں ان کا دور ختم ہونے والا ہے ان شاء اللہ اسلام کو دنیا میں بہت کچھ ملنے والا ہے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا تھا کہ جلد بازی نہ کرو تم جلد بازی کرتے ہو تو ہمیں بھی بالکل یہی تربیت کرنی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی تھوڑا سا کام ہوا افغانستان میں جہاد ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا نتیجہ ہوا جہاد کا پہلے روس تھا اتنے بندے مارے گئے لاکھوں قربان ہو گئے شہید ہو گئے ہاں جی پھر حکومت مسلمانوں کو ملی چند دنوں کے لیے پھر امریکہ آ گیا بتاؤ کیا حاصل ہوا سارے ملک اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو گئے وہ تھوڑی سی حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی پھر لاکھوں شہید ہو گئے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نتیجہ نکل رہا ہے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے پر جلد بازی نہ کرو وقت تو اللہ کے پاس ہے وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ وقت کب ہوگا جب مسلمانوں کو امن ملے گا جب مسلمانوں کو قوت ملے گی جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائے گا یہ مسلمانوں کے خطے امن والے بن جائیں گے کافروں کی قوت اور ان کی دسرت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ نجات ملے گی آزادیاں ملیں گی یہ وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اللہ جانتا ہے یہ سب وقت کب آئے گا لیکن ہمارا فرض جو ہے اس کو ہم ادا کریں آزمائشوں سے نہ گھبرائیں تکلیفشتوں سے نہ گھبرائیں کام اپنا جاری رکھیں وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے انتظار میں اپنے کام کو جاری رکھیں جلد بازی نہ کریں جب جلد بازی کرو گے ایسے سوال کرو گے تو سوائے مایوسیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا مایوس ہوگے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کام چھوڑ کے بیٹھو گے جہاد چھوڑ کے بیٹھو گے تو کافر پورے طور پر تم پر مسلط ہو جائیں گے یہ ہے میرے بھائی جو اس آیت کی دعوت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے مشکل وقت آتے ہیں ایسا وقت آتا ہے کہ نبی بھی پکار اٹھتا ہے نبی کے مخل ساتھی پکار اٹھتے ہیں متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم بچی نہیں سکتے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارنے میں یہ شدت اختیار کرتے ہیں جتنی زیادہ ان کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے اتنی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواستگار زیادہ ہو جاتے ہیں یہ مطلب نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جیسے جی جی جی جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نبی کہتے تھے اور اس کا مطلب وہ مایوس ہو جاتے تھے مایوس نہیں ہوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یسالون کا مازاً ففقون کُلما انفق تم خیر فلوالدین ولاقربین ولیطامہ ولمساکین وبن صبیل وماطف من خیرن فن اللہ بہ علیم یسالون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں قل کہہ دیجئے ما انفق جو خرچ کرو تم من خیرن بھلائی سے خیر سے فل پس والدین کے لیے ولاقربینہ اور رشتہ داروں کے لیے ولیطامہ اور یتیموں کے لیے ولمساکینہ اور مسکینوں کے لیے وبن صبیل اور مسافر کے لیے وماتف من خیرن اور جو بھی کرو تم بھلائی سے فعن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بیہیر اس کو علیم جاننے والا ہے اللہ اکبر مسلسل مختلف موضوعات جار جا بیان کیے جا رہے ہیں دنیا داروں کی باتیں ہو رہی ہیں دین والے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پورا ایک تسلسل ہے ہاں جی بچایا جا رہا ہے دنیا دنیا کی طرف نہ بڑھو دنیا کی زیب و زینت بس یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل آخرت ہے اب ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے صدقہ کرنا ہے ہاں جی صرف فرض زکات دے کر ہی فارغ نہیں ہونا صدقہ کرنا عادت بنانی چاہیے مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے یس کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مادینفکون کیا کیا خرچ کریں کہاں کہاں خرچ کریں اللہ اکبر فرمایا کل ما انفکتمن خیر جو بھی خرچ کرو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر تمہیں میسر ہے جو مال اب خیر کہا ہے نا خیر سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو مال ہے حلال کا وہ خیر ہے حرام کا مال خیر نہیں ہے انسان صدقہ کرے کس مال سے کرے حلال مال سے اس کا جنم ملے گا حرام سے صدقہ بھی کرے تو وہ حرام کا کوئی اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے وہ کوئی صدقہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے بھی یہاں خیر کی بات کی ہے یعنی تمہارا مال جو اللہ تعالیٰ نے خیر اچھے اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں پھر جو جتنی زیادہ تمہیں پیاری ہے اتنا زیادہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نہیں ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کو بچا لو اچھی چیز کو خرچ نہ کرو لنتنالبر حت انفکو مما تو ہبون جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر تم نیکی حاصل کرو گے پھر اللہ کی رضا تمہیں ملے گی تو یہاں بہت زیادہ ترغیب ہے صدقے کے لیے کہ صدقہ بہت زیادہ کرنا چاہیے بندے کو عادت ڈالنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ وقت بھی اللہ کے نبی پر آیا کہ چولہے میں آگ ہی نہیں جلتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کوئی ہمیں دودھ دے جاتا یا کوئی ہمیں کھجوریں دے جاتا بس ان پر ہم گزارا کرتے رہتے مدتیں گزر جاتی چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی نہ کھانا پکتا تھا یہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت گزرا صحابہ کرام کے اوپر یہ سخت وقت گزرا لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب جہاد جاری ہو گیا جہاد میں غنیمتیں آنا شروع ہو گئیں اور اتنی غنیمتیں اتنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حصہ ہوتا تھا سب سے پہلے اللہ کے نبی کو پانچواں حصہ ملتا تھا بڑا مال ملتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا ہی مال صدقہ کر دیتے تھے ہاں بیویوں کو پورے پورے سال کا راشن دے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو دیکھ کر ازواج متحرات کی عادات بھی کیا بن گئی تھی کہ وہ بھی حالانکہ پورے سال کا خرچ ان کے گھر میں ڈال دیا جاتا تھا غلہ پہنچا دیا جاتا تھا پورے سال کا خرچ دیا جاتا پر حالت ان کی بھی یہ ہوتی تھی جو آتا تھا سارا ہی سارا ہی اللہ کی راہ میں آزواج متحرات بھی صدقہ کر دیتی تھی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے سبحان اللہ او بھائی کیا حالت کیفیت تھی کتنا بڑا یعنی غنیمتیں تو غنیمتیں تبوک کے بعد تو جزیا آنے شروع ہو گئے تھے تبوک کے بعد جزیہ آنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا کو چھوڑ کے گئے پانچواں حصہ غنیمتوں کا اللہ کے نبی کو ملتا تھا لیکن جب گئے کہ گھر میں دو کھالیں ہاں جانوروں کی دو کھالیں جن کا مسلح بنانا تھا وہ لٹکا ہوا ہے نو تلواریں لٹکی ہوئی ہیں باقی نبی کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں سب اللہ کی راہ میں صدقہ اور نبی کے گھر کون سے تھے ہاں نبی نے کو اپنا گھر الگ بنایا ہوا تھا وہی گھر تھے نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرا نبی کا گھر تھا نا ازواج متحرات کے حجرات نبی کے گھر تھے لیکن جب اللہ کے نبی گئے ہیں تو گھروں میں کچھ نہیں تھا خالی تھے گھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں فوت ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں تھا جو مال آتا تھا صدقہ کرتے تھے یہ ترغیب ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی یہی کیفیت سے آبا کرام ازواج متحرات سب کا یہ حال ہے تو یہ ترغیب دی گئی ہے آگے فرمایا کہ ان خرچ کرنا کن کن لوگوں پر ہے فل الوالدین والدین پر خرچ کیا کرو اور دیکھو یہاں بیوی بی بچوں کا ذکر نہیں کا بیوی بی بی پر سب خرچ کرتے ہیں بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے والدین کا والدین سے لوگ ذرا کترا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین پر خرچ کرو والد کو تو پوری اجازت ہے نا نہ خرچ کرو گے تو انتبا مالو کل ابھی کا باپ تو ڈنڈے سے بھی لے سکتا یہ تو اللہ کے نبی نے باپ کا تو اتنا بڑا حق رکھ دیا فرمایا ماں کا حق سب سے زیادہ ہے خدمت کے اعتبار سے پھر باپ کا حق ہے پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب جتنے قریبی رشتہ دار ہیں پھر ان کا حق ہے فلوالدین فل والدین پر خرچ کرو ولاقربینا اقربا اقربا پر خرچ کرو جو آپ کے رشتے میں ہیں باپ سے جتنے رشتے چلتے ہیں ماں سے جتنے رشتے چلتے ہیں یہ جتنے رشتے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک رشتہ اور بھی ہے وہ کون سا بھائی ہم؟ جو بیوی بی سے چلتا ہے سسرال کا رشتہ باپ کے رشتے ماں کے رشتے سسرال بیوی بی کے وجہ سے سسرال کے رشتے یہ اقربا جتنا جتنا کوئی زیادہ قریبی ہے اتنا ہی زیادہ وہ مستحق ہے اتنا ہی زیادہ اس کے پر خرچ کرنا چاہیے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے پھر فرمایا یتیموں کا حق ہے یتیموں پر خرچ کرو جن کا باپ نہیں ہے جن کا باپ دنیا میں اچھا یتیم کا مطلب کیا ہے بچپن میں باپ چلا گیا یتیم ہے تو اب بڑا ہو گیا جی نوکری کرنے لگ گیا اب اب بھی یتیم بن کے اور پھر لے یہ غلط ہے یتیمی ختم ہو جاتی ہے بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہے اپنے کام کاج میں بندہ مصروف ہو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے یتیم بن کے بکاری بن کے نہ پھر اللہ کو نہیں یہ بات پسند یتیموں کی بات کی پھر مسکینوں کی بات کی مسکین کس کو کہتے جس کا گزارا نہ ہوتا ہو مال جس کے پاس ہو لیکن گزارا نہ ہوتا ہو وہ اپنی سبیل اور مسافر تو ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے نا فلِل والدین ولاقربینہ ولیطامہ ول مساکین وبن اسی ترتیب کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے یعنی <تصفيق> گویا کہ یہ جو رشتے بتائے ہیں نا تو جب بندہ خرچ کرے تو اس ترتیب کے ساتھ خرچ کرے سب سے زیادہ والدین کا حق ہے پھر اس کے بعد اقربا کا حق ہے پھر اس کے بعد مساکین اور یتامہ کا حق ہے یتامہ اور مساکین کا حق ہے پھر مسافر کا حق ہے تو اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے وما من خیرن فعن اللّہ بہ علیم جو بھی تم آ آ کرو گے بھلائی کے کام خرچ کرنا ہے نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا اجر محفوظ ہے سبحانہ اللہ